روایات میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں خطبہ دیا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے آپ سے ایک سوال کیا انہوں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول اس مہینے میں سب سے افضل عمل اور سب سے بہتر عمل کیا ہے آپ نے فرمایا اس مہینے میں سب سے بہتر عمل ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا افضل اللہ فہادت شہر الورغ من محارم اللہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یا سوم کی ایک روح ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے سوم اسپرٹ کر سکتے ہیں یہ سوم اسپرٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ رمضان کے مہینے کے سوم کو اپنے لیے سال بھر کا سوم بنا لے